الحمد اللہ رب العالمین و صلاۃُُسلام على رسوله الکریم سعید نا مولانا محمد علیٰ علیہ و الحابِ انت السلام انطسلامن کا السلام تبارک تیاد الجلال والاکرام کرام ربنا ظلم فسن و الّّم لنا و ترمنہ من القاصرین اللّہ علامن علما آتو ولا معت علمط ولام فوز الجد منقل جد رب نع آتنا ف دنیا حسنتوں و فل حسنة حسنتوں عذاب النار رب نقفلناظنو لنا و اِسرا في فی امرینہ و سب تخدہ منا ونسر نا القومل کافرین اللّہ محفظ نا منکل بلا دنیا و اذاب الآخر طوفنا مسلمینہ والحق نابلحین غیر خزایہ ولا ندامہ ولا مفتونین اللہ عزل اسلام اولمسلمین حضل الشرق اولمشرقین اے پر ہم گنہگاروں کی حاضری کو قبول فرما یا اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہم خطا کار سزاوار قصوروار تو مگر غفار اور ستارہ آموزگار ہے یا اللہ تیری غفاری کی شان کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اے تو نے ایک رحمت کی نگاہ ڈال دی تو ہم غریبوں کا اور گنہگاروں کا بیڑا ہی پار ہو جائے گا اے پرودگار فضل فرما اے اللہ رحم فرما اے اللہ کرم فرما اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بہت ہی گندے ہیں پر تیرے ہی بندے ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں یا اللہ اس نسبت کی تو لاج رکھ لے اے پر جو نیکیاں ہم سے صادر ہوئیں تیری توفیق سے اپنے کرم سے ان کو شرف قبول بھی عطا فرما اور جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے اپنی رحمت سے ان کو معاف بھی فرما یا اللہ آئندہ زندگی میں نیکیوں کو اہتمام سے کرنے کی توفیق دے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے ہر ہر گناہ سے بچنا آسان فرما زرات مستقیم پر استقامت نصیب فرما یا اللہ شریعت و سنت کا ہم سب کو پابند بنا اس اجتماع کو قبول فرما یا اللہ اس محنت کو قبول فرما اے پر اس میں اکابر کے قربانیوں کو یاد کیا گیا اور گزشتہ دور کے مسلمانوں نے اپنے وطن کے لیے بھی جو قربانی پیش کی اور بڑھ چڑھ کر اس کی آزادی کے لیے حصہ لیا یا اللہ اس کو بھی پیش کیا گیا یا اللہ وہ جذبہ اور وہ اثار کا سلسلہ ہمارے اندر بھی قائم فرماؤں یا اللہ ہمارے اکابر نے اپنے اپنی جان اپنے مال کی جو قربانی پیش کی اس کو تو قبول فرما اے پرودیگار انہوں نے انگریزوں کو بھگایا ہم انگریزوں سے دلی طور پر وابستہ ہو گئے یا اللہ ان کی نقالی میں ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں یا اللہ جرم عظیم کو معاف فرما یا اللہ کتنا فرق ہو گیا ان میں اور ہم میں اے پرودگار اکابر کی محنتیں رائے گاہ نہ جائیں اکابر کی خدمات کو ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں اے پرودگار ہمارے سامنے بعض بڑے اکابر کا نام لیا گیا اور جن کے دم سے یا اللہ ہمارے ہماری عزت ہے اور ہماری تقریم ہے ہماری تعظیم ہے یا اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق دے یا اللہ اس بستی میں جو بھی دینی خدمات انجام دے رہی ہوں اسے تو قبول فرما یا اللہ مسلمانوں کو خیر پر ہمیشہ متحد فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما باطل کا منہ کالا فرما یا اللہ جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے زہراف افشانی ہو رہی ہے یہ ناپاک سلسلہ بند ہو جائے ہم اگر متحد ہوتے تو آج یہ برا دن دیکھنے کو نہ ملتا یا اللہ آپس کے ٹکراؤ کی وجہ سے اور ناحق کسی بات پر اختلاف کی وجہ سے یہ برا دن دیکھنے کو مل رہا ہے یا اللہ مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دے یا اللہ دین کے جو شعبے ہیں ان شعبہ میں جو بھی کام کر رہے ہیں ان کو متحد ہو کر کام کرنے کی توفیق دے وہ تلاوت کا شعبہ ہو دعوت کا شعبہ ہو تعلیم کا شعبہ ہو تذکیہ کا شعبہ ہو سب کو مل جل کر رفیق بن کر کام کرنے کی توفیق دے فریق بننے سے ایک دوسرے کے تو بچا لے یا اللہ تو فضل فرما تو کرم فرما یا اللہ باطل تو ہم کو یہ ایک سمجھ رہا ہے لیکن ہم اہل حق ہوتے ہوئے بھی الگ الگ, الگ صفوں میں بٹے ہوئے ہیں یا اللہ یہ بڑا علم ہی ہے تو معاف فرما دے اللہ تو معاف فرما دے اللہ تو معاف فرما دے اے پر جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما مانگنا چاہے تھا اسے بھی عطا فرما جو مانگیں وہ بھی عطا فرما اے پر یہاں کے مدارس کو بھی قبول فرما مساجد کو بھی اور خانقاہ نظام کو بھی قبول فرما اور جو دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا اسے بھی تو قبول فرما پوری دنیا میں مسجدوں کی مدرسوں کی مکتبوں کی حفاظت فرما یا اللہ تیرے ذکر کے لیے جو خانقاہیں آباد کی گئیں ان کی بھی حفاظت فرما تمام دینی مراکز کی حفاظت فرما خاص طور سے ہرمن شریفین کی حفاظت فرما مسجد اقسا کی حفاظت فرما اے اللہ یہ ناحق طور پر مسلمانوں میں پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے ان کو ہراساں کرنے کے لیے یہ ناپاک سلسلہ بھی جلدی سے ختم ہو یا اللہ جو کہتا ہے میں نے ہی ملک کو نقصان پہنچایا میں نے ہی ملت کو نقصان پہنچایا ہے اور میں نے ہی آپس میں لڑایا ہے اسے تو کوئی پوچھنے والا نہیں اور جو جس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اس پر خام الزامات کی بوچھاڑ کر کے اسے پھسانے کی کوشش ہو رہی ہے یعنی جو حضرات اور جو تحریک والے اس سلسلے میں کوشاں ہیں ان کی تحریکات کو قبول فرما ان کو شائن شان جزائے خیر عطا فرما جو مسلمانوں کی قیادت کے لیے ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں اور اب بھی آگے بڑھیں ان کی مدد فرما ہر طرح سے ان کی نصرت فرما اے پر تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر کی دعا مانگی ہم کو پوری امت کو عطا فرما تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ مانگی ان سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے مفتی سلمان صاحب دعامد برکا تم اسی طرح جتنے اکابر ہیں ان سب کا سایہ تادر ہمارے سروں پر آفت کے ساتھ دراز فرما خدمات کا سلسلہ وسیع فرما اے اللہ انہوں نے جو تصنیفات کی اس کو بھی تو قبول فرما تدریسی لائن ہو تصنیفی لائن ہو تقریری لین ہو ہر اعتبار سے اللہ نے امتیازی شان عطا فرمائی یا اللہ عظیم الشان تو اپنی محبت سے تو سرفراز فرما کو اے اللہ ہم سب کو یک اور نیک بنا اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا ہدایت کے بعد گمراہ ہونے سے بچا علم کے بعد جہالت کے کاموں سے بچا راحت کے بعد مصیبت سے بچا صحت کے بعد بیماری سے بچا حلال کے بعد حرام سے بچا خیر کے بعد شر سے بچا خوشحالی کے بعد بدحالی اور تنگالی سے بچا یا اللہ حسنات کے بعد سیاحت سے بچا سنتوں کے بعد بےدتوں سے بچا اخلاص کے بعد منافقت سے بچا برکت کے بعد نحوس سے اور نحوست کے کاموں سے بچا اے پر جگار تو فضل فرما اللہ تو رحم فرما یا اللہ جن حضرات نے آج کا یہ اجلاس منعقد کیا ان کی خدمات کو بھی قبول فرما اسی طرح آئندہ بھی مسلمانوں کو حق بات اور صحیح بات اور اپنی ملت کے اکابر کی خدمات کو پہنچانے کا حوصلہ ان کے اندر پیدا فرما ربنا تقبل منا الک انت سمی العلیم مطب علینہ انََََََََََ کا انت طواب الرحیم وصلی نبی سیدنا مولانا محمد علیہ وصحابی حجمعین الحمد للہ